شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہاللزین ہم من خشیت ربهم مشفقون واللزین ہم بآیات ربهم یؤمنون واللزین ہم بربهم لا یشرکون واللزین یکتون ما آتو قلوبهم وجلتن انہم الی ربهم راجعون صد اللہ عل بلا شبہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے رب کی عیاب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتے اور یہ لوگ جو ان کو دیا گیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں دیتے رہتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف ہی ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں اور یہ سبقت لے جاتے ہیں گزشتہ سبق میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نعمتیں جب دے رہا ہوتا ہے تو انسان سوچے کہ اس محسن کی قدر کس طرح کرنی ہے فرمایا کہ یہ مشرقین مکہ سوچتے نہیں ہم مال اولاد ہر طرح کی بلائیاں دے رہے ہیں تو ان بلائیوں کے بارے میں کچھ پوچھ بھی ہوگی تو جو کافر اور مشرق لوگ ہوتے ہیں یا بیدی وہ بلائیوں میں سرگردان ہو جاتے ہیں زیادہ بے ہو جاتے ہیں سبق گزشتا تھا آج کا سبق یہ ہے کہ نیک لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں اور یہ بیان کی کہ ان لذیذ نیک لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں हर डरने का मतलब यह है कि एक तो वो लोग होते हैं जो گناہ کرتے نہیں ہیں گناہ سے بچتے ہیں تو ہر وقت یہ کیوں ڈرتے ہیں ڈرتے ڈرے وہ جو گناہ کرتا ہے یہ تو نیک لوگ گناہ نہیں کرتے پھر کیوں ڈرتے ہیں اللہ سے پتایا کہ یہ نیک لوگ اپنی نیکی کر کے ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کے احکام اور آداب کے لحاظ سے ہم نے یہ نیکی وجہ نہیں لائی نیکی کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں نیک بندی کی خاصیت ہی یہی ہے کہ وہ نیکی بھی کرے گا تو اپنی نیکی کو کچھ نہیں سمجھے گا معلوم نہیں صحیح ادا ہوئی ہے نئی درمیان میں خیال آ گیا تھا اپنا ہو گیا تھا اس طرح عورت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ مشہور طالب ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ نیکی بجا لا کر رہتا ہے اور منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ گناہ کر کے بھی بے فکر ہوتا ہے کہ گناہ کر کے ویسے کوئی احساس نہیں ہے اور بلکہ اس پر وہ خوش رہتا ہے اور اترانے لگ جاتا ہے لوگوں کے سامنے بھی اپنے بدماشی کا اور گناہوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ نیکی کرے اور پھر اپنی نیکی پر بھی ڈرتا رہے کہیں ایسا نہ ہو کبر نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے کہیں ریاکاری ہو گئے تو نیکی کی ضائع ہو جائے ضائع ہو جائے. منافق کی علامت یہ ہے کہ گناہ کر کے بھی وہ نہیں ڈرتا امام غزالی تعالیٰ کا مقولہ ہے کہ ایمان نام ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ ایمان نام ہے بین الخوف ور رجا و بین الخوف ور ایمان امید اور ڈر کے درمیان میں ایک مقام کا نام ہے اللہ سے ڈر بھی خوب ہو اور اللہ کی رحمت سے امید بھی خوب ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا راضی ہو جائے گا میری وقت کر دے گا یہ امید بھی ہو اور ڈرتا بھی رہے ایمان رہ غزالی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جو خوف کا درجہ ہے ایمان میں جو خوف کا درجہ ہے یہ جوانی میں ہونا چاہیے جوانی میں صحت کے زمانے میں ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے خوف اللہ کا اللہ کی غالب رہے جوانی میں اور بڑھاپے کے زمانے میں امید غالب رہے کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ مجھے معاف کر دے گا اللہ نے جو یہ توفیق تھا نیکی کی اس پر اللہ کا شکر ہے اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے تو تو جو جوانی کے زمانے میں اللہ خشیت ہو بڑا کے خشیت جی والے لوگ بڑھاپے کے زمانے میں امید والے لوگ ایک لوگ اللہ سے ڈرتے رب ایمان والے لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں بس اقام عیات تقبیریاں ہوں کیا تشریح ہوں دونوں طرح کے احکام اللہ کی طرف سے یعنی بعض امور ایسے ہیں جو انسان کو کرنے کا حکم ہے اور بعض امور ہے جو تقدیری ہے تبدیل ہے بس انسان اس میں بے بس ہے ایمان والا ان دونوں آیات کے اوپر ایمان رکھتا ہے جو تقدیریں رکھوانی ہے جو ہو جائے اس کو انسان کے بس میں نہیں ہے تو اس پر بھی یہ راضی ہے اس کو عکام تکوی یا کہتے ہیں اللہ کا امر ہے بس کسی انسان کا بس نہیں ہے جیسے بارش برسان ہے یا موت کا آ جانا ہے یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے تکرینی امور ہے تقدیر کی بات ہے اس طرح انسان کے ساتھ بھی متعلق ہے بہت سارے امور تقدیر کے اور اس طریقے سے اس ہے اور جو احکام بجا لانے کا حکم ہے نماز روزہ تشریح امور کچھ کس کسی کام سے رکنے کا حکم ہے ان کو بجا لائے اس پر ایمان رکھے ہم آیات ہیں یہ ایک لو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات ہیں جو احکام ہیں آپ تشریح ہیں یا تق ہیں ان, ان پر ان کا ایمان ہےزی نہ بے رب ہی ملای شر اور یہ لوگ او اپنے رب سے ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتے شرک خا عبادت میں ہو تصرف میں ہو الحیت میں ہو یا شرک خفی ہو شرک جلی تو بہت بڑا شرک ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریف ٹھہرانا جیسے اللہ بچے دیتا ہے کوئی اور بھی دیتا ہے اللہ رزق دیتا ہے تو اور بھی دیتا ہے یا اللہ خالی کہ کوئی اور بھی پیدا کرتا ہے یا اللہ کی ذات میں شرک ہے تو کفر ہے ایک شر کی خفی ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ شرک خفی سے بھی بچتے ہیں شرک خفی کیا ہے جو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ آج طبیعت خراب ہو گئی رات کو دہی زیادہ کھا گئے تو طبیعت کی خرابی کو دہی کی طرف منسوخ کیا ہے یا آج طبیعت بہت اچھی ہوئی ہے کھانا صحیح کھایا ہے یا نیند صحیح ہو گئی ہے یا آج صبح سویرے میں دکان پہ گیا ہوں تو بات اچھے آ گئے میں صبح سویرے دکان پہ جلدی گیا ہوں تو بات اچھے آ گئے ہیں میں نے اپنے دفتر میں اپنے افسر کو یہ بات سمجھائی تو وہ سمجھ گیا میں نے یہ ساری باتیں جو انسان اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا میں نے یہ فلانی چیز کھائی تو بیمار ہو گیا فلانے کھائی تو صحت اچھی ہو گئی یہ سب صرف جو چیز بھی ہو رہی ہے وہ اللہ کے امر سے ہو رہی ہے سب کچھ اللہ کے عمر سے ہوتا ہے ایمان والے میں پوری بات کروں گا ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ یہ جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرے اسباب کو اختیار کرے سنت ہے لیکن ہر معاملے کو سے محبت کو علامت اسلام یہ ہے اسران کی ہے آپ کو کوئی بھلائی پہنچے، اچھائی پہنچے آپ کو اللہ کا فضل ہے اللہ کی طرف بے شک اس دن رات کی, محنت کی ہے اور بہت سارے اس میں دلید ہےلیل ہے اچھے کام کو اندر اور کوئی غلطی ہو گئی کوئی نقصان ہوا کوئی اور بات ہو گئی تو قرآن کیا کہتے اس کو اپنے گناہ کی طرح اپنے نفس کی طرح منسوخ کریں منصوب تو, تو بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں دلائے کہ سر کی خفی جو خلاف اولا ہے باپ اور ہم اکثر کرتے رہتے ہیں کہ کپڑا موٹا پہنا ہے تو گرمی لگ گئی ہے اور پتلا پہنا ہے تو مناسب موسم رہا ہے جسم کے لیے حرارت یہ ٹھیک ہے باپ لیکن اونچے لوگ جو کہ ولی وہ اتنے خلاف بھی اپنی کسی چیز کی طرف منسوخ نہیں کرتے ذہنی طور پر اگر آپ جیسے منسوخ کر بھی دیتے ہیں ایمان کی علامت یہ ہے کہ قلبی طور پر مصبت حقیقی کی طرف رسوت ہونی چاہیے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے یہ ایمان کا اونچا مقام ہے یہاں پر ایک خاص سبق ہے کہ جب انسان ہر معاملے کو مفوض اللہ کرتا ہے اور اتنے اس نے محنت کی اور پھر اس کو نقصان ہو گیا تو پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے یقین رکھتے ہیں تو یہی اس کے لیے بہترین کوئی کام کرے تو استخارہ بھی کریں اور مشورہ بھی کریں دونوں چیزوں سے بتائیں چلنا اس کام میں یہ بہتری ہے تو نہیں کرا دیں اور مشورہ بھی کیا, بھی کیا مشورہ بھی کیا دو چار بندوں سے فن سے استخارہ بھی کیا لیکن وہ کام کر لیا اور اس کو کچھ صحیح نہیں مناسب نہیں لگ رہا حالات ٹھیک نہیں ہے وہ کام تو کر لیا استخارہ بھی کیا تھا مشورہ بھی کیا تھا لیکن وہ کام کروا تھا صحیح نہیں ہو رہا لیکن اب راضی رہنا چاہیے اب جو پریشانی آ رہی ہے آپ نے اپنی طرف سے سنت پر عمل کیا ہے اس پر راضی اسی میں آپ کے لیے بہتری ہوگی وہ اللہ حکیم ہے بس ہمیں اس چیز میں نقصان نظر آ رہا ہے حقیقت میں ممکن ہے وہ یہی ہمارے لیے بہتری ہوگی فرمائیں الگ بات ہے اور ہم نے نا بہت دفعہ اس بات پر تفصیل سے بات کر دی ہے کہ توفیق کہتے ہیں اسباب خیر کا مہیا ہونا توفیق کہتے ہیں اسباب خیر کا مہیا ہونا یہ توفیق ہے اگر اسباب موجود ہیں موسم ٹھیک تھا راستہ پر امن ہے آپ کی صحت صحیح تھی اور مسجد میں اذان ہو گئی اور نماز کے لیے نہیں آیا تو اس کو توفیق حاصل تھی اس کا نفس اور شیطان جو اس کے اوپر غالب رہا ¡Vamos! ¡Ah, no! جو نیکی کی طرف بھی نہیں آ سکا ہاں ایک شخص ہے جو مسجد کے پار رہتا ہے لیکن اس کا راستہ پورا نہیں ہے یا اس کی نہیں ہے وہ چل نہیں سکتا تو اس کو توفیق توفیق حاصل نہیں نہیں کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقاعدہ کوئی نورانی بخلو نہ نظر آنے والی بخلو انسان کو فارم سے پکڑ کر زبردستی مسجد میں لے آئے گی تو یہ توفیق ہے لوگ اس توفیق کا انتظار کرتے ہیں آرام سے کوئی کام نہیں اچھا کسی کاروبار آنے والے بس ٹھیک ہے بالکل بنتا ہے حکومت حکومت کام میں بیٹھے ہوئی ہیں جب اللہ کی, کی آواز گند ہوگی تو ہوگی آپ کو مسجد میں اللہ نے سیدھا راستہ دیکھا ہر کوئی ہر روز ہر نماز میں رہا ہے سیدھا راستہ دکھا اسلام نام ہے اراق تری راس راس <سلام نام ہے اراد اتطریق> راستے کے دکھانے کا اب جو ہے اس میں محنت کرنا اور چل کر آنا جب صحت ہے اور کوئی راستے میں کھڑا نہیں ہے توفیق نہیں ہے کہ زبردستی کام آپ کے اوپر لگایا جائے گا میں شرک نہیں کرتے چلی بھی اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے جو دیا ہے خیرات صدقات ز کے علاوہ بھی دیتے ہیں وزیل قلوب ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ میں دس روپے دے رہا ہوں اس کی ضرورت بیس ہو ہو سکتا ہے میں نے تھوڑے دیے یہ لگا ہوا ہے یا کچھ یا کاری تو نہیں ہو رہی کہ یوں ڈر رہے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ میں نے اس طرف کے پڑوسیوں کا خیال کیا دوسری طرف والے پڑوسی بھی مستقب کو نماز روزہ سب کچھ کرتا ہے اور اس کا پڑوسی پڑا ہوا ہے کوئی نگاض کبھی نہیں اب یہ اپنی برف سے کوشش کر کے اللہ کے راستے وہ دے بھی ہے لیکن ساتھ ڈر رہا ہے مستحق کو اتنا نہیں دیا جتنا دینا چاہیے تھا یا کوئی اور میرے قریب پڑوسی ایسا غریب ہے اس کو اللہ گے